السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدیه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله واسحابه وأزواجه وذرياته إجمعين أما بعد فأعوذ بالله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم ربشور صدری و یسرلی امری وحل الرقی واسان جن سے انسان یہ اس کی ایک حامی ہے جس کی طرف اللہ تعالی اشارہ کر رہا ہے انسان کو انسان سے گلا رہتا ہے نہ شکری کا نہ قدری کا لیکن یہ گلا اس کے خالق کو بھی ہے اسی لیے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا یعنی جو سو روپیہ لے کے کھا جاتا وہ ایک لاکھ واپس کرے گا یا ایک کروڑ واپس کرے گا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا دے گا اسے گلا کہ, لیں آپ کہ یہ گلہ اللہ کو بھی انسان سے ہے جانا انسان آ بھی جانے میں اسے دنیا کے لیے یا مادی احسانات جو ہیں ان کی طرف اگر آپ ریفر کریں تو یہ وہاں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی انسان پر انعام کرتے ایسا انعام ہم نے انعام کیا ہم نے دیا جو بھی دیا لے کے کوئی نہیں آیا ساتھ کسی شیخ کا بیٹا بھی ننگا آتا کپڑے بھی ساتھ لے کے نہیں آتا غریب اور بادشاہ کا بیٹا ہے کہ جیسی حالت میں آتے ہیں دنیا ہم نے دیا ہے اعراض انسان کرنی کترا جاتا ہے اعراض ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے بھی نہ دیکھ دیکھا دیکھا, دیکھا کرنا تو جب انسان پر انعام ہوتا ہے کوئی ہماری پرواہ نہیں ہوتی کوئی ہمارے قوانین کا خیال نہیں ہوتا پیسہ میرے پاس عیاشی ہوٹل میں جانا ہے کوئی روک سکتا ہے مجھے کون روک سکتا کوئی روکے ہو تو کہتا جی میں پیسہ اپنا خرچ کرتا ہوں آپ کو کیا تکلیف تو جب انسان اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کسی کا شکر ادا کیوں کرے کسی کے حدود و قیود کا خیال کیوں کرے اگر کوئی کسی سے گاڑی مستہار لیتا ہے تو پھر اگر وہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو اتنا چلانا ہے اس کے ٹائر اس قسم کے ہیں آئل اور اس میں پیٹرول جو ہے وہ سفر ڈالنا ہے وہ ہدایات دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بالکل پتا گاڑی اس کی لیکن جب گاڑی اس کی اور آپ اس کو کہیں گے اس طرح کرو اس طرح کرو تو وہ دروازہ بند کرے گا اچھا جی اسلام علیکم خامی کہاں پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا ہے. جبکہ وہ اس کا نہیں انعمنا ہم نے دیا ہم بندے کا نہیں سب سے پہلی پہلا وہ ایگزٹ جہاں سے کارون اسلام کے رستے سے باہر نکلا تھا وہ یہی تھا یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ وہ ایک ہوتا ہے نا وہ پوائنٹ جہاں پہ اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے کہتے ہیں کہہ دیں بڑا خطرناک چوک ہے تو وہ, وہ خطرناک چوک جہاں پہ کارون کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے ایمان کا چکنا چوروا وہ یہی تھا ان اوتی تو اللہ علم ہندی میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا تو یہ اللہ کو کیوں دوں اگر وہ اللہ کا سمجھتا تو پھر تو فوراً دے دیتا بھائی اللہ نے ڈھائی مانگا تھی یہ لیں یہ امانت اور خوش ہوتا کہ ساڑھے ستان میں تو میرے پاس ووٹ دے میرا ہے. اپنے میں سے کیوں دوں انما تھی تو اللہ علم ان بندہ بھی اب یہ کہتا ہے میرا ہے اس کے بعد پھر اسے دوسروں کے حقوق اور اللہ کہتا ہے فلاں جگہ دو اور فلاں جگہ دوڑ مال میرا ہے پیسے میں اپنے پیسوں سے میں مکان بنا رہا ہوں اب کوئی آ کے کہ سرکار یہاں نہیں یہاں کھڑکی رکھ لیں آپ یہاں نہیں یہاں دروازہ رکھ لیں آپ میں اس کی بات مان لوں گا جب اپنا سمجھنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں مانتا کہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے ہاؤ ڈو آئی ہینڈل اٹ اٹس مائی ہیڈنگ کوئی کیوں ہوتا ہے یا ایسے کرو یا نہ خرچو یہ کرو فلاں کرو ڈھیل کرو پوری لسٹ دی ہوئی ہے اسی طرح فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے ویسا مسل انسان درو دے جمبے ہی او کائدن او کائم انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں چوتھی کوئی نہیں ہوتی یا وہ کھڑا ہوتا ہے قائمًا او اوقائے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لمبے لیٹا ہوتا ہے تین ہی عالتیں ہوتی ہیں یعنی ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے دانا دعائیاں دیتے دانا لے جمبئی اوقائے اوقائما فلما کا شفنا انہ دراہ مرہ کا الم یا دا مرہ یا مرہ ہوتا ہے گزر جانا اسی سے مرور بنا ہے مر رہا ایسے گزر جاتا ہے کہ یا جو نا گو ایس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں الہ الحاد اپنی اس تکلیف کے لیے جو اس کو تھی ویسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اور ہم نے تو کوئی احسان کیا ہی نہیں ہم نے تو اسے دور ہٹائے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد کوئی آشنا ہی نہیں ویزا مسل انسان فلم انہوں دراہ مرا کا الم انسانی فکرت وائزاسان آ جانے میں ایسے پاسا موڑ کے چلا جاتا ایسے سائٹ دے کے چلا جاتا دیکھا, دیکھا دیکھا کر دیتا واقفی نہیں جس ہمارے یہاں کہتے نا بڑی چتی آنکھیں ایسی آسی آنکھیں انسان کی نا شکرا ہے وائزا مستح شرو کا اور بس پھر دو چار بخار لگ جائے ساری جوانی ختم ہو جاتی یعنی پیچ بھی اتنی ہے اس کی ہماری پنجابی میں کہتے نا ذات کی کوڑ کیلی لی چتیرا پیچ اتنی ہے ڈائریا ہو جائے شام کو اٹھ نہیں سکتا یہ جوان حالت اتنی دی. یعنی اللہ تعالیٰ مارے بھی تو کہاں مارے بچہ بعد دفعہ آ جاتا نا ٹیچر کے سامنے جس کی صرف پسلیاں ہوتی ہیں گنی پورا اسٹرکچر ہوتا ہے اوپر گوشت کوئی نہیں ہوتا اب وہ سوچتا ہے ماروں تو کہاں ماروں کس کو مار کام کا تھا جانا ہے تو غصہ پی جاتا ہے بندے کو مارے رب تو کیا مارے یہ تو ایک بخار نہیں برداشت کر لیکن یہ کہ وہ چوڑے والی آکڑ جو ہے اس کی وہ پتا چلتا کہ انربوں کو ملا نمرود نے بھی دعا خدائی کیا انا احیی امید ایک مچھر اللہ نے کان میں گھسا دیا یا ناک میں گھسا دیا ایک مچھر وہ بھی صحیح سلامت نہیں لنگڑا مچھر تھا ہینڈیکیپ انہوں نے کہا آگے پیچھے کہاں دھکے کھاؤں گا اللہ نے کہا یہ تیری خوراک لگ جائے اب اسے کہا گیا کہ صاحب اس کا علاج کیا ہے وہ جب کھاتا تھا اندر خارش ہوتی تھی ریٹیشن ہوتی تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی اسے کہا گیا کہ جی سات جوتے جو ہے وہ کھانے مارنے سو. تو جب جوتے پڑتے تو وہ مچھر خاموش ہو جاتا وائبریشن ہوتی نا تو وہ چپ ہو جاتا اس کو آرام آ جاتا کہتے ہیں اور مارو اور مارو خلی ولی ساتھ کنٹینیو مارتے رہو یہ تو تمہاری بادشاہی ہے یہ تمہاری خدائی ہے اتنی تمہاری تیچ ہے اور دیکھو انداز دیکھو یعنی ایک طرف بہت اونچا دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آ جائے کان یا او سا مایوس ہو جاتا کیوں مایوس ہوتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کا جو مین کاز ہے جو اصل سبب ہے وہ میں ہوں تو جب میں بیمار ہو گیا ہوں میں لنگڑا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ سبب ختم ہو گیا میرے بچوں کو کون کھلائے اب یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا مایوس اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا سبب مر گیا ہے رب زندہ ہے سبب مر گیا ہے اگر وہ اس میں مجھے رب دے رہا ہے تو یہ کہتا ہوں میں لنگڑا ہوں میرا رب تو نہیں نا لنگڑا ہوں میری نوکری گئی ہے رب تو قائم ہے نا رزاق تو اپنی جگہ پہ موجود اور جس طرح اللہ بندے روز پیدا کرتا ہے سبب بھی روز پیدا کرتا ہے وہ اسباب کا خالق ہے جس طرح ہمارا خالق ہے یہ مت سمجھو کہ ایک ثباب مر جانے سے پھر پیدا کوئی نہیں ہوتا اسباب روز پیدا ہوتے یہ مسجد ٹھنڈی ہے کیوں ٹھنڈی ہے اسباب پیدا کی نو پہلے نہیں کیا سفر کرتے ہیں آپ اللہ تعالی نے فرمایا والخیل والبغال بےغال اول امیرا بوہا وزینہ گھوڑے ہیں اور خچر ہیں اور گدے ہیں یہ تمام تمہاری سواری کی چیز ہے تاکہ تمہارا مال اٹھا کے دوسری جگہ اس کو پہنچا دیں اور اس میں تمہاری زینت بھی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے سواری کے اسباب یہی ختم نہیں کر دیے کہ اونٹ گوڑا گدہ اور خچر سال کچرو کو مالا کالمون اور اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ کچھ پیدا کرے گا سواری کے لیے جو تمہیں پتہ نہیں اور آج کان کارڈ آپ کے سامنے ہے اور بوائنگ فور سیون،, سیون فور سیون آپ کے سامنے یہ کیا اور یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کل ہمارے ہو سکتا ہے بچے یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا بڑے آک وڈ تھے وہ ٹکٹ دوڑتے تھے بک کروانے کے لیے اور سیٹیں کنفرم کروانے کے لیے عید کے لیے وہ چار چار مہینے پہلے سیٹیں بک کروا دیتے تھے اور دوڑتے پھرتے تھے کنفرمیشن کے لیے آج دیکھو ادھر پیسے جمع کراؤ سندھوک میں گھسو پاکستان سے نکل جاؤ ابھی یک مالات عالمون یہ آت ہمارے لیے بھی ہے ابھی دی اینڈ نہیں ہوا ہے کل تو اگر وہ یہ سمجھتا کہ مجھے میرے رب نے دیا ہے یعنی پہلی بات یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ رب نے دیا ہے تو اپنی حدوں کو پار نہ کرتا رب سے ڈرتا رہتا کہ جس نے دیا وہ لے بھی سکتا اس کی حدود کو پار کر دیا یہ سمجھ کے کہ میں نے کمایا میرے ہاتھ کی محل ہے وہ پیسے کی پرواہ پیسہ بڑا میں زندہ ہوں تو سب کچھ بس ایسے گھوم کے آتا ہوں چکر لگا کے دو چار لوگوں کو گولی دیتا ہوں شام کو اتنے پیسے آ جاتے میں خالق ہوں اس کا میں سیلف اسپانسر ہوں اپنا رزاق میں خود بن گیا اب میں کسی کا تابع نہیں لہذا حدود کو پار کر گیا اگر رب کا سمجھتا رب دیتا ہے تو ڈرتا رہتا رب لے بھی سکتا ہے اللہ انی آؤزے کا من زوال آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ کا من زوال وہ عافیتک ات نقمتک وہ من جمی اللہ انی آؤزہ من زوال اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں سیف دیئے تو مجھے سیف دیئے رکھیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں دیے رکھنا بولنا دیا ہے تو یہ بولنا قائم رہے آخر میں اشاروں تک بات نہ چلی سماعت دی ہے تو اللہ میں یہ سنوں تحنا بے اسما ہوا بسارنا کُوا رب جب تک زندگی دیا ہے میری آنکھیں بھی کام کرتی رہے میرے کان بھی کام کرتے رہے میری زبان بھی کام کرتی رہے میں اپنے قدموں پہ چل کے جاؤں جہاں جاؤں, جاؤں. حضور کی دعا وہ تحبول اور یہ جو مجھے سیکورٹی عطا کی ہوئی ہے. ایک تحفظ دیا ہے آفیت دی ہوئی ہے یہ مجھے تو عطا کر دے بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اتنی بڑی بلا پڑ جائے کہ بندہ بالکل وہ فج نکمتک اور تیری اچانک گرفت اللہ مجھے تھوڑا سا پہلے بیمار کر دینا میں توبہ کر لوں یہ تعلیم ہے ہمارے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کس کو سکھائی ہیں فج آتے اچانک پکڑ کے گردن نہ مروڑ دینا اللہ تھوڑا سا بیمار کر دینا میں توبہ کر لوں جس رستے پہ ہوں اس سے ہٹ جاؤں یعنی اگر بدائی پہ چلا ہوں تو میں صرف مستم پہ آ جا بیماری بھی رحمت ہے اللہ امن جمیسا خطے تو اگر اللہ کا سمجھتا تو حدود کو پار نہ کرتا اور اگر اللہ کو رضاق سمجھتا تو کبھی مایوس نہ ہوتا بندہ کوئی اللہ تعالی اور سبب اور سبب پیدا کرتا خالق ہے وہ وہ راز ہے جو اس نے لکھا ہے وہ مجھے ملکے رہنا ہے یہ اس کا دردے سارا کہاں سے لے گیا اور فرمایا واہ میں یا تقلّہ یا اللہ مخراجا کیسا بھی کرائسس ہو اگر اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے میں نے ایک ایگزٹ رکھا ہوا ہے which he does not know وہ بڑا اچانک سامنے آتا ہے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب وہاں معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے. میرے لیے اس نے کوئی رستہ رکھا ہوا لیکن اس کے لیے اس نے ایک رینج رکھا ہے اس رینج پہ جب بندہ پہنچتا تو وہ رستہ کھلتا اس سے پہلے پہلے اگر وہ پھسل جائے تو یہ رب پہ تو نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دروازے آٹومیٹک ڈور ہوتے ہیں میگنیٹک آپ اس کے سامنے جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اس کا ایک رینج اگر آپ نے دور سے دروازہ بند دیکھا اور واپس چلے گئے جی دروازہ تو بند ہے آپ جائیں اس کے پاس اور آپ اندھا دند دوڑتے ہوئے جاتے کوئی دیہاتی کو دیکھے تو کہ ٹکر مار دے گا دروازے کو دروازہ بند ہے لیکن آپ کو پتا کہ ایک رینج پہ جب میں جاؤں گا دروازہ کھل جائے گا ٹھیک ہے جو رب پہ متوقع ہوتے ہیں زمانہ یہ سمجھتا کہ ٹکر مارنے جا رہے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رب دروازہ کھول دے اس نے کہا ہے یوسف دوڑے تھے دروازے کی طرف تو پتا تھا دروازہ لاک ہے لیکن کہا مجھے میرے رب نے کہا کہ دروازہ کھولنا میری ذمہ داری ہے بھاگنا تیرے ذمہ پہلی بات یہ یا جو اللہ اس کے لیے کوئی مخرج اس کے لیے کوئی ایگزٹ ادلانے رکھا ہوتا ہے لیکن وہاں تک جانا ضروری ہوتا ہے اسباب کو جمع تفریح کر کے ہمت نہیں ہارنی دوسری بات کیا مِن حَيثُ لا ہے وہاں سے دوں گا جہاں اس نے کیلکولیٹ نہیں کیا وہ ہو بندہ اسباب کو کیلکولیٹ کرتا ہے اچھا یہاں سے نہ ہو تو وہاں سے ہو جائے گا یہاں سارے اسباب کیلکولیٹ کر کے بندہ رب پہ ایمان نہ تو مایوس ہو جاتا اب تو کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے لیکن جو رب پہ ایمان رکھنے والے ہو تو انہیں پتا کہ رب نے پہلے کہا کہ جو تیری کیلکولیشن میں نہیں آئے گا میں وہاں سے دوں گا تیری کیلکولیشن کا دے دوں تو پھر تو میں رب نہیں ہوا پھر تو میں بھی مجبور ہو گیا اس بات وہ یار دکھ ہوئی تو لایا ٹھیک جی تو اگر ایمان ہو رب پر تو پیسہ زیادہ آ جائے تو بندہ آپ سے باہر نہیں ہوتا اور اگر پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہوتا میرے رب اس حال پہ راضی تھا اب سال پہ راضی اللہ, اللہ خیر بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا وہ وہ کتنا ہی صاحب فہم ہو سکا وقان مستب اللہ نے فرمایا ہمان او قارون ا فرآون اس سے پہلے دوسرے کانو مستب سے یہ اپنے زمانے کے بڑے دانشور تھے ترقی پسند لیکن ٹھوکر کھائے کہ نہیں کانو مستف بے شک وہ مستب سے ہوں دانشور ہوں انٹیلیکچل ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا وہ آدمی نہیں ہو سکتے دانشوار ہو سکتا ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم ہو سکا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا ایش میں رب یاد نہیں غصہ آ گیا خدا کا خوف نہیں میں نے بھی تو گنا کیوں کس پہ غصہ آئے گا کسی کی غلطی پہ گسا ہے تو کسی اور کا تو گنا کوئی نہیں کیا ہوا الا اللہ تو ابو نہ اللہ تم نہیں چاہتے کوئی تمہیں معاف کرے چاہتے ہو تو پھر معاف کرو ہمت نہیں اب اسی چیز کو روحانیت کی طرف لے جائیے ویزا انسان جب ہم انسان پر انعام کرتے نمازوں کی توفیق ہو گئی حج کی توفیق ہو گئی ذکر کی توفیق ہو گئی فکر کی توفیق ہو گئی یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کا انعام ہے جس طرح وہ مادی ہے اسی طرح یہ روحانی بھی جس طرح مال نہیں آ سکتا جب تک رب نہ چاہے اسی طرح نیکی بھی نہیں آ سکتی جب تک رب نہ چاہے حضور کی دعا ہے دعائیں لا یاتی بالحسنات الا انتا ہم نیک نہیں ہیں تو نے نیک بنایا ہوا ہے ہم کرتے نہیں ہیں نیکی تو کراتا ولادیات اللہ انتا اور کوئی برائی سے بچاتا نہیں ہے کوئی برائی کو دھکیلتا نہیں ہے کوئی برائی کو پش نہیں کرتا الہ انتا ہم کوئی نہیں ہے نیک کہ ہم کہیں گے کہ بچ گئے ہم بچتے نہیں ہیں مگر تو بچاتا ہے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے ذرا بڑا احسان ہے ہم نیک وے کوئی نہیں ہے تو ہی دیکھتا کہ نہیں اس میں سروائو نہیں کر سکے گا تو برائی کو دھکیل دیتا تو اللہ ہمارے حال پہ چھوڑ دے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ابرفی کیوں کہتے ہیں ہم فکر زلاح کو یوسف کی لگ گئی تھی تو یوسف کو بھی زلاحا کی جی لگ سکتی محتم کس کو کہتے ہیں جو غم کھانے والا ہوتا ہم کہتے ہیں غم کو دو آنکھوں والی ہے ہم کسی کی فکر میں لگ جانا محتمم فکر کرنے والا ہما لا برہا نہ رب یوسف بھی کہتا ہے وہ ماں ابرفسی جب بری ہو گئے پورما وہ ماں ابرفسی میں نہیں بری کرتا اپنے نفس کو میں نیک نہیں ہوں ان النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ مارا تم مَا الہ مارا یہ تو نفس اب ہے برائی کی طرف بندے کو دھکیلتا رہتا ہے میرا رب رحم نہ کرے تو کوئی نہیں بچ ٹھیک تو اسی طرح انعامنا سے مراد جب بندے کو ہم نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں آ رہا دبا نہ جانے بیگ پھر اس کے دماغ میں آستہ آستہ یہ خناس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت آپ نے دیکھا ہوگا نیک آدمیوں کو یعنی جن کو آپ نیک سمجھتے ہم نیک سمجھتے بہت چھوٹی دعائیں کرتے کیوں؟ جب ہے ہی نیک اللہ کی گڈ بکس کے اندر ہے تو اس کا خیال خود رکھے مانگنے کی ضرورت نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی نیکی سے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب خود اس کو میری فکر کرنی چاہیے جس طرح مجھے نماز کی فکر رہتی ہے اسے میری فکر رہنی چاہیے اٹ از اپ ٹو ہم یہ نہیں کہتا مجھے مانگنا چاہیے وہ سمجھتا ہے کہ نماز ہی میرا اتنا بڑا احسان ہے اس کے بعد اب مجھے مانگنے کی کیا ضرورت جب میں کام کر دیتا ہوں بلدیا میں کام کرتا ہوں دفاع میں کام کرتا ہوں کمپنی میں کام کرتا ہوں تو پہلی تاریخ مجھے تنخواہ ملنی چاہیے میرے اکاؤنٹ میں جاننی چاہیے اس کے لیے مجھے جا کے آفس میں اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے صاحب طرح میری تنخواہ کی فکر کرنا صاحب کہیں گے بڑی بےتواری ہے پہلے کی وجہ ہم تیس کو بھیج دیتے بندہ یہ اس مچھتا ہے میں نے یہ مزدوری کیا. رب کی رب کی اور اب اسے میری تنخواہ کا خود خیال رکھنا چاہیے یہ خناس یہ ہے نیکی خناس تلبی سے ابلیس میں علامہ ابن جوزی نے اس پہ بڑی بحث کیا کہ نیک بندے کو شیطان کیسے جال ڈالتا اور سب سے زیادہ بحث انہی پہ ہوئی ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کا تکبر کس قسم کا ہوتا ہے دولت والے کا تکبر اپنا ہوتا ہے جوانی والے کا تکبر اپنا ہوتا ہے طاقت والے کا اثر و رسوخ والے کا نیک کے تکبر کی کیا نشانیاں بڑا لمبا باب باندھا ہے پڑھنے والی کتاب ہے مہنگی بھی کوئی نہیں ہے کبھی لے کے دیکھیے آنکھیں کھل جائیں گی سے ابلیس اس کا نام ہے ابلیس کے جال کیسے معاملے کو برگر بنا کے پیش کرتا ہے جس طرح مچھلی جو چیز پسند کرتی ہے آپ مچھلی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہی چیز کانٹے پہ لگاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ نیک آدمی کو کیا پسند ہے فرماتے ہیں کہ نیک آدمی سے بدی کروانے کے لیے ننانوے دروازے نیکی کے کھولتا ہے اور وہ جو آخری تھاواں باب ہوتا ہے وہاں بدی ہوتی ہے آپ چوہے کو پکڑنے کے لیے روٹی سامنے لگاتے یا وہ چیز جو سمیل دیتی ہے تاکہ وہ آئے اس کے پاس اس نے وہ سویں دروازے پہ بدی رکھی ہوتی ہے 99 دروازوں پہ نیکی ٹنگی ہوئی ہوتی ہے اور کتاب و سنت پہ نظر نہ ہو بندے کی تو نیکی کے نام پہ پھسلتے پھسلتے جتنے فرقے بنے کس چیز پہ بنے بدی پہ نہیں بنے نے فرقے بنائے ہیں گناگار تو ایک ہی قسم ہوتی ہے ان شرابی شرابی ہوتا ہے نہ ہنفی ہوتا ہے نہ شافی ہوتا ہے نہ بریلوی ہوتا ہے نہ دیوبندی ہوتا ہے تو شرابی ہوتا کبھی آپ نے شراب خانے میں جھگڑا ہوتا ہے دیکھا فکا پر سینوے میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے دیکھا آپ نے گنا فرقے نہیں بناتا یہ فرقے نیکوں میں بنتے نیکی کے نام پر بنتے اس کا نیوکلس کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی اس کے ارد گرد جال بنے گا پھر کہتا اس طریقے سے یہ ایک خناس ہے واضح انسان اعراض کرنا اللہ تعالیٰ نے سورہ دیا میں نبیوں کا ذکر کیا پھر ان کی دعائیں کوٹ کو کی یہ نبی بھی دعا سے مستثنان نہیں نبی سے زیادہ تو رب کے قریب کوئی نہیں نہ ہوتا نبی بھی مستثنا نہیں کانو یا رغبا راغبن و راہبہ یہ ہم سے مانگا کرتے تھے یاد نہیں ید مانگتے رہتے تھے کانٹینیو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں آپ کھانا کھانے کی دعا کھانا ختم کرنے کی دعا کپڑا پہننے کی دعا چاند دیکھنے کی دعا باتھ روم جانے کی دعا باتھ روم سے نکلنے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں واپس آنے کی دعا سواری پہ بیٹھنے کی دعا سواری سے اترنے کی دعا ہوا تیز چلے تو دعا کسی بستی میں اترنا ہے تو دعا بستی چھوڑنی ہے تو دعا کھانا کھانے جانا ہے تو دعا کھانا چھوڑ کر یہ دعا کیا ہے یہ مخل مکھل اور وہ سمجھتا کہ میری نیکی کافی اب مجھے جنت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں اور انبیاء کا حال یہ ہے کہ یقینی پتا کہ ملنی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو مزہ رب سے مانگ کے لینے میں ہے نا وہ اپنی میں نہیں میں آپ کو بتایا تھا سے کیا؟ پیر کے درس میں ذکر کیا تھا کہ تقی اسمانی صاحب کہتے ہیں اب بھی جب کہ ہم بال بچے دار ہو گئے داڑیاں ہماری سفید ہو گئی عید والے دن ہم اپنے والد کے پاس جاتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ اور عیدی مانگتے ہیں وہ پہلے خوب جھاڑتے ہیں سناتے ہیں کھری کڑی اور اس کے بعد پھر وہ دے دیتے پچاس دیں سو دیں جس کو بھی وہ ایک ایک بھنسا بھائیوں کو پکڑا دیتے اور وہ ہم محفوظ کر کے رکھتے ہیں اسے خرچ نہیں کرتے ہمارے ابا کی نشانی ہے یا باقی دی ہے بات سو ہی نہیں ہے بات یہ کہ اس محبوب ہستی کے ہاتھ سے آئی ہے اٹھارہ سال صبر کیا یوب نے جب دیکھا حالات مڑ رہے ہیں صحت آ رہی ہے ریکورنگ شروع ہو گئی ہے تو فرمایا ایسے نہیں مانگ کے لینی ہے مانگ کے صحت لی اولاد لیا تو مانگ کے انہیں پتا نہیں کرتے وہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے وہ مزہ مانگ کے لینے میں تو دعا اس طرح یہ زوم رکھنا یہ گمان پیدا ہو جانا کہ چونکہ میں اب اتنا نیک ہوں آج کل کے زمانے میں اگر اتنا بھی ریٹ لگے بائی دا وے تو بھی جنت کا جو ہے وہ ہی درجہ مل جائے لیکن جنت تو ملے گی یعنی کم سے کم ریٹ بھی اگا اللہ لگائے میری نیکیوں کا تو اتنے تو بنتے ہی بنتے یہ گمان کہ میری نمازیں میری عبادت یہ سب کچھ مجھے جنت میں لے جائے گا یہ اعراز ہے اللہ اور توکل ہے اپنی نیکیوں پر حالانکہ ان نیکیوں کے عوض جو بلینک چیک ہم ایشو کرتے رہتے ہیں ان کو ہم نے رکھے ہی نہیں اپنے اکاؤنٹ یعنی ایک آدمی ہے اس نے ایک لاکھ جمع کروا دیا اپنے اکاؤنٹ میں وہ سلپ اس کے پاس ہے لکھا ہوا ہے کہ صاحب نے فلان تاریخ کو ایک لاکھ جو ہے اس میں پانچ سو کے نوٹ اتنے تھے دو سو کے اتنے تھے سو کے اتنے تھے پچاس کتنے تھے بیس کے اتنے تھے دس کے اتنے کوئن جتنے تھے ایک لاکھ انہوں نے جمع کروا دی بڑے خوش کہ اتنے حج ہو گئے اتنے عمرے ہو گئے اتنے روزے ہو گئے اتنی نمازیں ہو گئے وہ سب کوائن تک گن کے رکھ لیا کہ نفل میرے اتنے ہو اس کے عوض اس نے کسی کو ڈیڑھ لاکھ کا چیک دیا ہوا جب بھی حساب لگاتا ہے اس عرصید کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ چیک جو چکی ہے اس کو بولا ہوا ہماری حالت تو یہ یعنی حساب کتاب اس کا ہونا جو بچے گا جاتے ہی سب کچھ تول نہیں دیا جائے گا پہلے دعوے دار اٹھیں گے میت کا پہلے قرضہ اتارا جاتا ہے پھر جائیداد تقسیم ہوتی ہے بچے گی تو تقسیم ہوگی نا قرضا کون اتارے گا جداد سارے لے کے ایک طرف ہو گئے تو پہلے کہا جائے گا یہ صاحب آئیں صاحب کتاب دینے کے لیے جن صاحب حضرات کو ان پہ کوئی شکوا ہے کوئی دعویٰ ہے وہ سامنے آ جائیں لوگ اکٹھے ہو گئے ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا گالی دی جگلی کی غبت کی حق مارا زمین دبالی سارے آ تو بالکل اس کی تو کسی نے سیل بھی ابھی نہیں توڑی تو نہ تو اسی طرح بالکل سیلڈ پوری پیکنگ پڑی ہوئی ہے نیکیوں کی پیکنگ کھلی ہے تقسیم بھی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقیر کس کو کہتے ہو بابا نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے فرمایا تم کس کو کہتے ہو جس کے پاس مال نہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں فرمایا میں تمہیں اپنی امت کا فقیر بتاؤں کون فرمائیے فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو اس کی نمازیں اس کے حج اور اس کے صدقات پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ آئیں گے اتنا امیر آدمی پہاڑوں کی ماند سواب ساتھ لیا ہوا ہے کس دھڑ سے وہ اترے گا سواب کے پہاڑ نظر آ آٹھیں چڑھی ہوئی ہیں تو وہ تو بڑا خوش خوش اور جناب چہتا ہوا اترے گا فرمایا مگر کسی کا اس نے حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی قیمت کی ہوگی اور وہ سب ان میں تقسیم کر دیا یہاں تک کہ دعوے دار ابھی باقی ہوں گے پاڑ ختم ہو گئے فرمایا ان کے گنا لے کر اس کے ذمہ ڈال کے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا میری امت کا فقیر وہ ہوگا کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ یعنی نیکیاں اس کی تھی ان کی وجہ سے جنت میں دوسرے چلے گئے ہاتھ جس کے تھے جنت میں ان کی وجہ سے دوسرا چلا گیا روزے گرمیوں کے اس نے رکھے ہوئے تھے جنت میں دوسرا چلا گیا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں میری مشقت میری نیکیاں ملیں تو کچھ نہ ہی جنت میں جائے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس کے بارے میں زبان کو بند کر لیتے پھر کوئی نیک ہی نہ جائے اس طرح سنسر لگ جاتی تھی اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے چیک دینا شروع کر دیتے تو حساب اس کا ہوگا جو بچے گا اور بچے گا کیا بندوں سے بچے گا تو نعمتیں سامنے کھڑی ہیں باقی کچھ بچیا مہنگائی مار گئے وہ اپنا حق مانگے گی تم مالا تُس اللہ نا یوم نائن پھر نعمتیں کہیں گے اللہ اس نے کھایا تھا حق ادا نہیں کیا ہمارا بھی تو حق اس کے ذمہ باقی ہے ٹھنڈا پانی پی کے اچھا کھانا کھا کے سین میں چلا گیا تھا نماز کو نہیں پڑی وہ حق باقی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا نعمت کس کی تھی رب کی حق کیا تھا اس کا شکر ادا کیا جائے نہیں کیا تو حق باقی رہ گیا نعمتیں سامنے آ جائیں گے ہمارا بھی حق ان میں سے ادنا نعمت سے یہ کہا جائے گا اگر کچھ بچا ہوا ہوا کہ تو اس میں سے اپنا حق لے لے اور وہ نعمت سارے پہ ہاتھ پسار کے بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ اللہ ابھی تو حق پورا ہی نہیں ہوا کوئی اور ہے ابھی باقی نیمتے کھڑی ہیں صرف ٹھنڈا پانی یہ سب کچھ سمیٹ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں تمہاری نیکیاں تمہیں لے جائیں گی وہاں کسی کی مداخلت بہت ضروری ہے اور اس کی مداخلت جو غنی ہے دنیا کا غنی نہیں دنیا کا غنی تو وہاں خود مانگ رہے ہوں وہ غنی جو ہمیشہ الغنی جو تیری وہاں مدد کر سکے کہ ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں کمپنسیشن اس کی طرف سے آ جائے ٹھیک ہے تم دعویٰ چھوڑ دو یہ تم لے لو یہ تم لے لو یہ تم لے لو کیا بات تو فضل ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علی حدیث کے اندر کہ اپنے عملوں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا کسی نے پلٹ کے پوچھا حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا تو یہ جو نمازوں کے نتیجے میں خناس پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے اراز وائزاسان آئی مسترو یا اسا اور جب کوئی گناہ کر لیتا ہے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کمر ٹوٹ جاتی جب یہ سمجھ لیا کہ عمل ہی جنت میں لے کے جائے گا تو نیکی پہ ایراض ہو گیا گناہ ہوا تو کمر ٹوٹ گیا اب تمہیں جنت میں نہیں جا سکتا کیوں عمل پاس نہیں فرمایا اس طرف تو تم املوں پہ ایسے سوار تھے کہ سمجھتے تھے راستے میں چیکنگ ہی کوئی نہیں ہوگی تم اپنی قربانی پہ بیٹھے ہو سی تو جنت میں جا کو سو گے اور اب گناہ ہو گیا تو کہتے ہو گی اب تم جنت میں نہیں جا سکتے حق ان دونوں کے درمیان نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اس نے نیکی کروائی ہے گنا ہو جائے تو استغفار کرو مایوس مت ہو جائے مایوسی کفر ہے کافر مایوس ہے ولاسوم روح اللہ ان لا یہ اسمر روح اللہ عل قو مل مومن مایوس نہیں جتنا رب پہ توکل ہوتا ہے آدمی رب کے سامنے توبہ کرتا ہے اسے پتا میرا رب بخش سکتا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کرتا چلا نہیں میرا رب کسی کے پاس جب آپ جاتے اپلیکیشن لے کے سینکشن کروانے کے لیے کوئی ویزا وغیرہ تو آپ سب بار بار پوچھو یار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے پھر کوئی گل نہیں پھر پیرے بھی ڈگنا پہا تو کم کرا کے نکلان دے بات جا کے بخش سکتا کہ نہیں بخش سکتا فرمایا یغفر یج پھر یعنی فرمایا صرف نیکوں کو بخشوں گا جس کو چاہوں گا بخشوں گا واہ یعنی فرمایا میں صرف گناگاروں کو سزا دوں گا فرمایا سزا بھی جس کو چاہوں گا دوں نمازی کو نماز پر پکڑ سکتا نماز کی کوالٹی چیک کر لے تو لائن میں لگا لے تو سارے بہانے ہیں اصل چیز اس کی رحمت بندہ ہمت نہ توڑے بندے کے گناہوں کے باوجود رب کی رحمت پہ اس کا توکل اور اس کا بھروسہ جو ہے بڑا عجیب لگتا ہے اللہ یعنی جتنا زیادہ وہ بندہ متوقل ہوتا ہے میرا رب قادر ہے کوئی بات ہے تو رب ہے یہ آدھا اس کو بڑی باتی ہے کہ دیکھو گناہ اس کے دیکھو اور پھر میرے اوپر توکل دیکھو یعنی امید دیکھو میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہکنا عشق پیالے پی کافی لمبا باب ہے اسی میں وہ آتا ہے ناش نائی نال ملاح ہاں. پلے نہیں مزوری کون چڑھائے پار بندے نو جانا کم ضروری املا والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے میں پار چڑھا جے رحمت تیری ہتھ پڑائے مینو آگے فرماتے ہیں ہکنا عشق پیالے پیتے ہکنا دان سخاوت بڑے بڑے لوگ ہیں عشق میں مست ہیں فناف اللہ اور بکا بلّہ بڑی بڑی ایکسرسائز کی ہیں انہوں نے ہکنا عشق پیالے پیتے ہکنا زو اتاحت ہکنا تلا خو ہیں جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے اس طرف دان کیا تلا تالاب ہکنا عشق پیالے پیتے ہکنا زو عبادت ہکنا تلا مسیطا ہکنا دان سخاوت میں ایبا بچ امر گزاری کر کر کاغذ کالے پھر بھی آس نہیں توڑی ربا وے کرم دے چالے مسئلہ یہ میرے گناہ دیکھ اور میری امید دیکھ تو اس کا حساب کر میں ایبا بچ امر گزاری کر کر کاغذ کالے تری اسٹیشنری برباد کیا اور کچھ نہیں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آس نہیں ٹوٹی میں ایپا بچ عمر گزاری کر کر کاغذ کالے پھر بھی آس نہیں توڑی ربا وم دے چالے چالے دراز کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو یعنی اپنے کرم کی ادا دیکھ تھی امید دلائی اور ہمارا امید کرنا بھی دیکھ تھی ہر آسے دی آس میں توڑی جو آسا کر آیا یعنی دنیا میں میں نے جو بھی امید لے کے میرے پاس آیا میں نے اٹھا کے بیت, یعنی میں نے تو یہ کیا دنیا ہر آسے دی آس میں توڑی جو آسا کر آیا پھر بھی آس مینو در تیرے مول نہ میں شرمایا یعنی دیکھ میرے کتنا بے شرم ہو گیا ہوں لوگوں کی امیدیں پوری نہیں کی لیکن خود تیرے در پہ امید رکھ کے میں نے لاکھ کر دی ہے جام کر دیا اپنے آپ کو نہیں بخشے گا ان یہ ہے بندے کا وہ رب کے سامنے ڈھیٹ بن جاؤ نہیں تو بخشے اب تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا تو کہتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کون ولا یا پھر جنوب إِلَّ اللہ تو خود ہی کہتا اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو جاؤں گا تو ہی بخشے اس بندے کے لیے پروردگار تو. اپنی طرف سے کمپنسیشن دے تو یہ دو چیزیں ان کے درمیان گناہ ہو جائے تو مایوس مت ہو جاؤ اللہ کے پاس ہی جائے گا کر سکتے اس سے دعا کرو اللہ غلطی ہو گئی ہے یہ کاغذ تیرے پاس آ رہے ہیں چورتا چلان کر لے تو آدمی کو بیٹھا ہو ہیڈکوارٹر میں تو آدمی فون کر دیتا صاحب اتنے بجے ہو گیا ہے تو شام کو یہ سارے آپ کے پاس آئیں گے ذرا مہربانی کر لوں اللہ یہ تیرے ہی پاس لے کے آئیں گے غلطی ہو گئی ہے ڈلیٹ کر اللہ نے کہا فرمایا فرمایا وہ کتاب میرے پاس ہے نا امول کتاب وہ امول کتاب ہمارے پاس ہے سارا ریکارڈ جہاں آ کے جمع نیکی کی توفیق ہو تو رب کا شکر ادا کرو اور جھکو تکبر پیدا نہ ہو گنا ہو جائے تو مت توڑو شیطان کیا کرتا ہے شیطان گناہ سے پہلے امید دلاتا ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رہی فلاح مولوی ہو کے یہ کام کر رہا تو تمہاری تو داڑ کوئی نہیں تمہیں تو ڈسکاؤنٹ ہوگی لازم تم تو کرو امید دلاتا ہے اور گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ توبہ توبہ بخشش تیری بخشش تو نہیں اللہ تعالی گناہ سے پہلے ڈراتا ہے گناہ کے بعد امید دیتا ہے کوئی بات پہلے ڈراتا ہے بچوں لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر تسلی دیتا ہے کوئی بات نہیں صوبہ کرو میں معاف کر دوں شیطان پہلے امید لاتا ہے اور کرواتا گناہ اس لیے ہے کہ بندہ یہ سمجھ کے کہ اب اللہ بخشے گا نہیں گھر سے بھاگ جائیے ہوتا ہے نا بچے کا ریزلٹ خراب آیا گھر سے بھاگ گیا جہاں پریشر زیادہ ہوتا ہے اما بھی تلی بیٹھی ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈویژن لینا ہے ابا کہتا ہے کہ جناب علی فسٹ ڈویژن لینی ہے اور اگر فیل ہوگا تو پھر تو ٹانگیں توڑ دینی ہے تو وہ کہتا ہے ٹانگیں توڑوانے کی بجائے بچہ اسکول سے سیدھا فرار ہو جاتا ہے بلکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مارچ سے اپریل کے پہلے ایک دو ہفتے ہوتے ہیں وہاں نہر وار باقاعدہ پیرا لگ جاتا ہے کہ وہ بچے واپسی آتے خودکشی کر لیتے ٹانگ لگا دیتے نا. اس کے ڈر سے گھر والوں اتنا ڈراتے ہیں اللہ یہ نہیں کرتا کہ بندہ روحانی خودکشی کر لے میرے ڈر پہلے کہتا ہے محنت کرو گناہ سے بچو لیکن جب گنا ہو جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یا عبادی اللہ زین اشرف عل تخنا من رحمت اللہ ان اللہ یا فرض نجمیا ان نفو الرحیم اے میرے بندو کون سے بندے نماز پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں ساری رات کھڑے رہنے وال نہیں اے میرے بندو جو گنا کر بیٹھے ہوئے جو, جو پہلی اللہ نے امید دلائی ہے وہ یہ ہے کہ تعلق توڑا نہیں میرے بندو کہا ہے آس لگ گئی نہ جب کہہ دیا گناگار کو بھی کہہ دیا میرا بندہ ہے ہوتا ہے نا بندہ اندر ہو جائے تو ارباب چھڑا ہی نہیں کوئی تعلق نہیں جب ارباب جا کے کہ یہ اپنا آدمی ہے میرا بندہ ہے چھڑوانے آیا ہوں بس لائیے اللہ نے ڈس اون نہیں کیا گناگار کو مولوی کون ہوتا ہے بہبادی میرے بندے اب دیکھیے جب بھی کوئی کام اچھا کرتا ہے بچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے ناپایا یعنی دنیا میں جیسے آگیج ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنے کا کوئی میٹر ہوتا ہے کوئی اسکیل ہوتا ہے اس سے ناپتے ہیں اللہ نے انسان سے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے ناپا فرمایا کہ میں ننانوے ماںؤں سے زیادہ پیار اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر بچہ پہلی پوزیشن لے کے آیا ہے کوئی میڈل لے کے آیا کوئی ٹرافی لے کے آیا تو ماں کو کیا کہتے اوہ میرے پتر نے آج یہ کام دیکھا میرا بیٹا یہ نہیں کہتا ہمارا بیٹا نہیں میرے بیٹے نے آج ایسے کر دیا ساری دنیا کو حیران کر دیا اور اگر وہ فرمین پکڑتا تو بیچتا پکڑا جائے تو کیا کہتا تیرے لال نے یہ کر دیا پہلا جو جملہ وہ اپنے آپ کو ڈس آن کرتا ہے دیکھا تیرے لال نے کیا گل کھلایا آج کیا کارنامہ کیا ہے بھائی وہ تیرا یہ نہیں کہتا ہمارے نے کہتا تیرے نے اچھا کام کرتا تو کہتا میرے نے اللہ تعالیٰ گناہ پہ کہتا ہے میرا بندہ ہے میرے نے کیا ہے کوئی بات بولیا ہے بادی اللہ زین لا اللہ من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا تمہیں گناہ نہیں مار سکتا نا امید ہی مار دے گی مایوسی مار دے گی کوئی بات نہیں اٹھو اٹھو آپ دیکھتے ہیں جب یہ مختلف قسم کی کھیلے گیمز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو اٹھ کے دوبارہ اگر آپ نے وہ کام شروع کر دیا تو کوئی بات نہیں یعنی آپ سے ایک چیز گروا دی گئی کسی نے دھوکے سے تو پھر آپ کو دس سیکنڈ ہوں گے کہ اس کے اندر آپ اس کو دوبارہ اٹھا کے بھاگ پڑے تو کوئی بات نہیں دس سیکنڈ گزر گئے تو تن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اب تم آؤٹ آف گیم ہو گئے ریسلر بھی جب نیچے ہوتا ہے تو اس کو بھی وقت ملتا ہے وہ تین دفعہ مارتا آپ دو دفعہ کے بعد اٹھ جائے تو کوئی بات جیسے گرا ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا تیری سال زندگی ہے تیرے پاس ٹائم ہے ما یو گھر گھر جب تک وہ گر گرے میں جان آ کے پھنس نہ جائے نا تب تک تو پلٹ آئے تو صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا کوئی نہیں تب تک تو آ یہ لگیا کہ آپ نے بھر کے چلنا ہے گڈوی گڑولی گڑا بھر کے چلنا ہے وہ پھسلا دیتا ہے شیطان گروا دیتا ہے پھر اٹھا کے چلنا ہے پھر تیری مشقت دیکھ رہا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے انسان ہونا اور پھر اللہ کے قوانین پر چلنا مولوی تو باہر سے تقریر کرتا ہے نا یہ شیطان خانہ خراب تو یجری من الانسان کا مجرت دم یہ تو ریڈ سیلز کے اندر جا کے گھس جاتا ہے مولوی باہر سے سناتا ہے آپ کان کو لاکھ بھی کر سکتے آنگ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کے سامنے لیکن اس وقت آپ لاہور میں چو برجی جناب والے پھر رہے ہیں مولوی صاحب لاکھ کیا کہیں اور گئے شیتان اندر چلا جاتا ہے یجری منل انسان کا مجر دم پاؤں کے ناخن سے لے کر تھر کے بالوں تک وہ اندر جو ہے وہ کرتا ہے سرکولیشن تو اس کو امیر خسرو نے کہا ہے کہ بڑی ہی کٹن ہے گھٹ گٹ یہ بڑا مشکل رستہ بڑی ہی کٹھن ہے دگر پن گھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹ کی تو بھر کے چلتا ہوں کوئی گرا دیتا جسے میاں صاحب نے کہا کہ اخیو اینا تلکن رستہ پسل پھسل جاتا اللہ نے کیا فرمایا فاض اللہ احمد شیتان شیتان نے پھسلا دیا ان دونوں تلکن اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا دھکے دیون والے بہتے تتھ پکڑن والا یہ وہی بات کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹ کی یہ کیسے مری جائے رب دیکھ گناہ کر کے جو پلٹ آتا ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے آپ کو پتا جو مرغی بیماری سے نکل جاتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا کسی زمانے میں لولی لنگڑی بھی ہوتی تھی لیکن یہ پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ سروائیو کر گئی ابھی انڈے دے گیا دوسری کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کل بیماری پہ تو کیا ہو جائے پھر یہ جو ہے جو جا کے پلٹ آیا ہے اس نے ایمان کے وجود کو ثابت کر دیا ہے. کسی انجن نہیں دلدل سے نکالا ہے نا فرمایا کیوں اتنا احسان کیوں ہے گناگار پہ کہ یبدل اللہ سیات حسنات پروردگار اس کے گناؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کیوں فرمایا زال کہ شدید المشقہ اس وجہ سے کہ گناہوں کی دلدل سے نکلنے میں اسے بڑی شدید مشقت کرنی پڑی اس آدمی کی بنسبت جو گنا میں پڑا نہیں چھٹتی نہیں ہے ظالم کافر منہ سے لگی ہوئی جو پیتے ہیں ان سے پوچھئے چھوڑنے میں کیا گزرتی اگر اس کے ایمان نے چھڑوا دیا تو اللہ نے اس کا راتوں کا وہ تڑپنا اور جاگنا اور وہ اس کے اندر جو خلش اور وہ نیند اڑی ہوئی ہے وہ سب دیکھنا اب وہ گنا جس سے وہ بچ کے آیا ہے اس کے ڈیبٹ سے اس کے کریڈٹ میں چلا گیا ہے جتنا بڑا کر کے پلٹ کے آیا ہے اتنا زیادہ اس کا کریڈٹ بڑھ گیا سگریٹ جو نہیں پیتا نہیں پیتا کوئی بات لیکن جو سموکر جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک کی اتنی نہیں ہوتی پیاس کی اتنی نہیں ہوتی تو اسے تو سگریٹ مار رہا ہوتا اب دیکھیں نا اس نے سارا دن چھوڑ کے رکھا مشقت زیادہ ہوئی اس کے روزے میں یا نہیں آدی مجرم کو اطاعت میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے اطاعت میں رہنے کے لیے بجائے اس کے جس کی روٹین بن گئی ہے مایوس نہیں ہونا ہے میرے لیے تمہارا گنا کوئی سرپرائز نہیں ہے وہ جب تمہیں زمین سے بنانے چلا تھا تو اسے معلوم تھا بڑی اچھی طرح کہ وہ کیا بنانے جا رہا وہ ان تم آ جن تُن فی بتون کم اور جب تم اپنی ماؤں کی رحموں کے اندر ایک جنین کی حیثیت میں تھے وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا پلا تو زکو انکم اپنے آپ کو اتنا پرہیزگار مت بناؤ مت ثابت کرو ہوا اعلیٰ متقا اس کو پتا ہے کون کتنا متقل ہے صرف پردہ رکھا ہوا اس نے اگر تمہارا تمہیں امتحان میں نہیں ڈالتا تو تم اس زون میں مت پڑ جاؤ کہ یہ تمہارا کمال ہے یہ بہت کسی نے اٹھوایا ہوا تمہارے ساتھ ہو کے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ کی خاطر تم سے بڑا پیار ہے بڑی بات ہے نبی پیار کہا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سے تو وہ سے بتا دے ایک صاحب گزرے تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ صاحب جو گزرے ہیں میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا اسے بتایا تم نے فرمایا نہیں فرمایا جاؤ اسے جا کے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر اس لیے کہ آئندہ وہ یہ خیال رکھے گا کہ یہ آدمی مجھ سے اللہ کی خاطر پیار کرتا ہے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ اس پیار میں کمی بیچی ہو بتا کے آؤ تو حضور نے ان صاحب کو فرمایا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اللہ کی خاطر تم بڑے محبوب ہو اور میں اس الفت کے بدلے میں ایک ہدیہ تو میں دیتا ہوں کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہ آئن نہیں اللہ ذکر کا وہ نے عبادت بہت بڑی دعا ہے اللہ میرے ساتھ تعاون فرما میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنا شکر کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے میرے ساتھ کولابریٹ کر میرے ساتھ مدد فرما اعنی تو یہ دو صورتیں دونوں موت عبادت پہ تکبر اور رب سے بے نیازی ہو جانا یہ سمجھ لینا کہ بس ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو گھر کا سٹاف خود ہی خیال کرے گا مانگنا چاہیے نبیوں نے بھی مانگ مانگ کے لیا ہے. مانگ مانگ کے لیا ہے مانگنا بندگی ہے بے نیازی خدا کا کام ہے تم بندے بن کے رہو یہ مانگنا تمہارے فرائض میں شامل ہے قال ربکم ادعونی مانگو وہ دے گا کب دیتا ہے لیکن مانگنا تمہاری ڈیوٹی نبیوں نے بھی مانگا مانگ کے لو احراز مت کرو بے نیازی مت برتو بے نیاز صرف ایک ذات اللہ اور جو کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں وہ دعوے خدائی کرتا ہے وہ ایک شاعر نے کہا کہ بندہ بنا دیا ہے مجھے احتیاج نے ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں نہیں بے نیازی جو ہے کسی نے ہمارے اندر پھونک ماری ہوئی ہے نا اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے حدود میں رہو مانگ مانگ کے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو کہ اللہ نیا تسمہ دلا دو خریدنے جاؤ اپنے پیسے کا تو بھی مانگ کے اللہ نیا تسمہ لینے جا رہا ہوں مجھے نیا چسما مل جائے بندہ یہ نہ کہے کہ پیسے میری جو میں تسمہ ملواری کی دکان پر رب کہاں سے آگے درمیان پر سڑک پہ چڑھے گاڑی مار جائے گی تو میں تسمے کی بجائے کفر مل جائے فرمایا نمک بھی مانگو تو اپنے رب سے مانگو لینے جاؤ اپنے پیسے کا لیکن رب سے مانگ کے چلو تاکہ پتا چلے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے تو ایک تو یہ کہ عبادت کے باوجود زہد اور تقوی کے باوجود مانگ مانگ کے لینا رب بے نیازی نہیں بتنی بے نیاز ایک ذات اور گناہ ہو جائے ہوتے رہتے قدم قدم مایوس نہیں ہونا بہترین شخص وہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس دے مایوس نہیں اسے معلوم تھا کیا بنانے جا رہا ہوں کس قسم کے حالات کوئی بات اٹھو اللہ کو صاف کرتے ہوئے کچھ نہیں لگتا تمہارے دو کلمے لگیں گے رب قد ایسا ہی تو تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں فارلیزم فر بھی مجھے معاف کر جیسے چیک لکھنا ہو تو آپ کو سو کا بھی اتنا ہی لکھنا ایک لاکھ کا بھی وہی چیک ہوتا ہے کہ لاکھ والے چیک الگ الگ, الگ ہوتے ہیں سیم چیک پہ سو درم بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک لاکھ بھی لکھ سکتے ہیں دس لاکھ بھی لکھ سکتے ہیں دو ملین بھی لکھ سکتے اسی طرح ایک دعا میں آپ بڑے سے بڑا گنا بھی معاف کروا سکتے چھوٹی سے چھوٹی لگ رہی کلمہ زبان کا اتنا ہی ہلنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ اغفر لی زمبھی کلہ دکھ کا ہوا جل اے اللہ میرے سارے گنا معاف کرتے چھوٹے ہوں یا بڑے اور فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں اس سے مانگتے ہوئے شرماؤ مت کے ذرا اتنی بڑی چیز بندے سے ٹھیک ہے کہ یار ایک ہزار مانگ لیے دو ہزار مانگے لیکن یہ کسی سے بیس تیس چالیس ہزار مانگنا یہ بڑی چیز ہے فرمایا رب سے مانگتے ہوئے یہ مت سمجھو کہ یہ بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں اس کے لیے چپڑاسی کی نوکری اور بادشاہ کا تخت اللہ کی قسم ایک ہی چیز دینے پہ آیا تو پرویز مشرف کو دے دیا کھڑے کھڑے کریں گے پکڑ کے لانڈی جیل پہنچا دیا کہ نہیں یہ کون کر رہا ہے اپنی مرضی سے گئے ہیں جب میں بلدیا میں کام کرتا تھا تو ایک صاحب ہوتے تھے وہ ایگو ان کی طرح بڑی مضبوط تھی تو جب بھی فور انہیں کام پہ لگا تھا تو وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ فور نے لگایا کہ اس کا مطلب یہ فور کے کہتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے آج ٹینکی پہ گیا ہوا تھا یا اپنی مرضی سے فلان جگہ گیا ہوا تھا ان کی ہم لوگوں نے ایک مزاق بنا وہ پوچھا کرے ڈاکٹر صاحب آج اپنی مرضی سے آپ کہاں لگے ہوئے تھے ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ اپنی مرضی سے وہاں گئے ہیں لیکن کوئی اپنی مرضی سے کہیں نہیں جانا وہ ہے اللہ مالک الملک توت تر ملک کا الملک کا بھی منتشا نزا کا علم ہوتا ہے جس سے اللہ بادشاہی لیتا ہے تنز نذا ٹرانزول ملک کیا لیتا ہے جس سے بھی لیتا ہے اندرا گولیاں کھا کے گئی ہے مجیب کھا کے گیا ہے, بٹو صاحب لٹک کے گئے یا ساداخ بھی اسی طرح گیا نزا کے آلم میں جاتے کون کر رہے چپراسی کی نوکری بادشاہ کا تخت رب کے لیے اس نے کون کہنا ہے بس تو زیادہ سے جو بھی ڈیمانڈ ہے رب کے سامنے رکھو شرماو مت کے رب اتنا زیادہ ایک ادیچے کچھ ہی میں فرمایا آسمان والے زمین والے سارے پرندے چرندے جو بھی تمہارے پچھلے تمہارے اگلے تمہارے جنات تمہارے ان سب بیک وقت ہو کے اپنی وہ جو ان کی آخری خواہش تک ہے جتنا ان کا میکسیمم جو خواہش ہے ان الٹیمیٹ ان کی جو خواہش سب مانگے اور میں سب کی پوری کر سب کی پوری کر دوں تو بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں تم سوئی ڈبو کے نکالو تو سمندر میں ہو جاتی ہے پانی سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو کیوں مانگتے ہوئے تو رب سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے کہ اتنی بڑی چیز مانگو اس کا کون لگنا ہے اور گناہ کے معاملے میں بھی اس سے توبہ کرتے ہوئے شرمانے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا گنا تمہارے لیے بڑا ہے اس کے لیے بڑا نہیں ہے جب اس نے کہہ دیا رحمت ہی واش اتک میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے تو تمہیں یقین نہیں ایک صاحب آئے فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کریں میرے حق اللہ تعالیٰ مجھے معرمایا توبہ کرو استقفار کرو فرمایا رہا. حضور اللہ بخشے گا فرمایا کیوں کیا بات تمہارا گنا آسمانوں سے پر زمینوں سے بڑا کہا جی زمین سے بڑا آسمانوں سے بڑا آسمانوں سے بھی بڑا رب کی رحمت سے بڑا کہنے لگا نہیں فرماعا فرماعا فرماعا جاؤ معافی تو یہ واضح انام نہ انسان آ رہا تھا جانے مس افسر رکانا یا اوسا مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت کی امید پہ قائم و دائم رکھے حضرات کو الحمد للہ رب اللہ